الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صل على وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ الصلاة والسلام نوی سنت بالمحترم اور پیارے سم بھائیوں تین روزہ حج تربیتی اجتماع میں دور دراز سے آنے والے سم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درد پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتا ہے میرے آل محترم اور پیارے سین بھائی حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہاں آج کے اس تربیتی اجتماع میں بہت سارے ایسے سین بھائی موجود ہوں گے جو اسی سال حج کے لیے جا رہے ہوں گے آج کے بیان کا عنوان ہے کہ مسائل حج سیکھنا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی قیام نہ کیا جائے اور فرض ہو تو نماز نہیں ہوتی سجدوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طریقے سے حج میں بھی فرائض ہیں واجبات ہیں ارکان ہیں لوازمات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کرنا بہت ضروری ہے اور خود نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تالم مناسب کم من مندینی کہ تم حج کے مسائل سیکھو اس لئے کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہیں سبرانی کبیر میں اور دیگر محدسین نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد مینا میں حاضر تھا ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور اکرم علیہ سلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ پوچھنے آئے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پوچھنے آئے ہو وہ تم خود بتاؤ گے یا میں بتا دوں عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرم کے قصد سے جانے کو دریافت کرے اور یہ کہ تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے اور یہ کہ ثواب کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے اور یہ کہ اس میں کیا ثواب ہے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کو اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور عرفہ کی شام کے وقوف کو اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے اور ثواب ہے اور قربانی کرنے کو اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے اور اس کے ساتھ طواف افادہ یعنی طواف زیارت کو تو دیکھیے حضرات صاحبہ اکرام علیہ بارگاہ رسالت میں آ کر ح سے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے نبی اکرم علیہ السلاطلام جو کہ غیب کی خبریں جاننے والے ہیں دلوں کے حالات پر مطلع ہیں خود ہی ارشاد فرما دیا کہ آنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے اب آپ علیہ السلاط السلام ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں فرمایا بالکل شخص نے کی قسم میں اس ذات پاک کی جس نے حضور علیہ سلاۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا اسی لیے حاضر ہوا تھا ان باتوں کو حضور سے دریافت کروں ارشاد فرمایا بیت الحرم کے قصص سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے ہنسنا لکھا جائے گا طواب, طواب. اس وقت اونٹی کی سواریاں ہوتی تھیں براد یہ کہ ہر قدم پر ایک ثواب لکھا جائے گا اور تیری خطا مٹا دی جائے گی اور طواف کے بعد کی دو رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کوئی غلام آزاد کرنے کا ثواب اور صفا و مروہ کے درمیان سی ستر غلام آزاد کرنے کے مثل ہے عرفہ کے وقوف کا حال یہ ہے کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحت فرماتا ہے شاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پرا سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا میرے بندو واپس جاؤ تمہاری مفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو نبی اکرم علیہ السلاۃ مزید ارشاد فرماتے ہیں جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے جو ہلاک کر دینے والا ہو قربانی کرنا تیرے رب ازل کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے اور سر مڈانے میں ہر بال کے بدلے ہسنا یعنی نیکی لکھی جائے گی اور گناہ مٹا دیا جائے گا اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا حال یہ ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گنا نہیں یعنی تیرے نام اعمال میں کوئی گنا نہیں بچا ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا زمانۂ آئندہ میں عمل کر اور زمانۂ گزشتہ میں جو کچھ تھا وہ معاف کر دیا گیا میرے <monster> محترم اور پیارے اس بھائیوں ایک اور حدیث میں فرمایا گیا نبی حردی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السلات سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے کالا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پہلا سما ماضا پھر کون سا امل افضل ہے کالا الجہادی صبی اللہ اللہ کی راہ میں لڑنا پہلا سما پھر پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے فرمایا حج مبرور حج مبرور یہ حج مبرور کون سا ہوتا ہے علماء نے اس کی مختلف علامتیں بیان کیں فرمایا ول مبرور الزی اسم حج مبرور وہ ہے یعنی حج مبرور ہی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے حج مبرور وہ ہے کہ جس کی ادائیگی میں بندہ کوئی گناہ نہ کرے بعض علماء نے یہ علامت بیان کی کہ جب بندہ گھر کو واپس آئے تو گناہوں کو ترک کر چکا ہو اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے یہ حج اس کا مبرور ہوا اس بات کی علامت ہے میرے محترم اور پیارے سہم بھائیو حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی بھی مکہ المکرمہ میں ہے اور مینا اور عرفات اور مضلفہ اور ان مقامات پر ہے تو اس اعتبار سے اکثر جانے والوں کا یہ پہلا ہی سفر ہوتا ہے انہوں نے نہ تو کسی کو بالمشافہ مناسق ادا کرتے دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں اور جو لوگ ایک سے زائد مرتبہ جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی حج کے معاملات میں بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام امور سرکار دعالم علیہ سلاۃ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرے اور سفر حج تو پورا ہی سفر عشق و محبت ہے کسی کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام سفر حج ہے کہیں نبی اکرم علیہ السلام کی ادا کہیں حضرت حاضرہ کی ادا کہیں ابراہیم و اسماعیل کی ادا ہر ہر قدم ہر ہر مرحلہ عشق و محبت کا سفر ہے تو یہ سفر مزید اس بات کی تاکید بڑھا دیتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلاط السلام نے جس طرح حج فرمایا ہم اپنا حج اسی طرح ادا کریں آپ علیہ السلاط السلام نے جن ارکان کے بارے میں جو ہدایات فرمائی ہم ان کی پابندی کریں جب ہی ہمارا حج حج مبرور ہوگا جب ہمارے فرائض ادا ہوں گے واجبات ادا ہوں گے اسی وقت ہمارے سفر حج کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا میرے محترم اور پیارے فہم بھائیو آپ سب تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں امید ہے آپ کے پاس قلم بھی ہوگا کاغذ بھی ہوگا اور جو نکات بیان کیے جائیں گے آپ ذرا اپنے قلم اور کاغذ کو حرکت دیتے ہوئے ان نکات کو تحریر بھی فرمائیں گے کیونکہ بار بار تو ایسے اجتماعات اور ایسی تربیت تین نشستیں ہوتی نہیں ہیں تو اپنے قلم کو اٹھا لیجئے اور کاغذ کو بھی نکال لیجئے کچھ اہم نکات ارض کرتا ہوں اسے قلم بن فرما لیں پورے سفر حج کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جن میں انسان غلطیاں کرتا ہے یعنی حج کے مسائل سیکھنا کیوں ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں کہ جو حج کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں اور جن کی وجہ سے انسان غلطیاں کرتا ہے اس پر کفارے لازم آتے ہیں وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اس سے خطائیں ہوتی ہیں آئیے ہم ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس میں تو صرف ایک جائزہ ہوگا مختصر سا جائزہ اور پھر جو بقیہ تین دن ہے جب شہرت حریقت امیر سنت ہمارے ان معاملات میں تربیت فرما رہے ہوں گے تو ہم بڑی توجہ سے انہیں سنیں دیگر مبلگین اور علماء تربیت فرما رہے ہوں گے اسے بھی ہم بڑی توجہ سے سنیں اور نکات کو لکھتے رہیں صلی اللہ علیہ یہ سمجھیے سات بڑی ہی اہم چیزیں ہیں پورے سفر حج کے اندر سات چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت آپ کا فوکس ہونی چاہیے اور ابھی فلائٹوں میں ذرا دیر ہے کسی کی فلائٹ میں پانچ دن ہوں گے کسی کی دس دن کسی کی بیس دن کسی کو زیادہ دن مل جائیں تو ان سات چیزوں کے بارے میں اس تربیتی اجتماع میں جو سیکھ سکتے ہیں سیکھیں اور پھر گھر جا کر اپنے مطالعے کے ذریعے ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں نمبر ایک حج اور اس کے متعلقات کے فرائض و واجبات سے متعلق آگاہی نمبر ایک حج اور اس کے, فرائض اس کے متعلقات سے متعلق فرائض و واجبات کی آگاہی نمبر دو ان تمام متعلقات کی سنتوں اور آداب کا علم ان تمام متعلقات مثال طور پر احرام ہے طواف ہے صحیح ہے رمی ہے وقوف مزدلفہ ہے وقوف عرفات ہے رمی ہے قربانی ہے طوافِ زیارت ہے ان تمام کے فرائض اور واجبات یہ پہلا نقطہ ہے پھر ان کی سنتیں ہیں جو آداب ہیں ان کا بھی علم ہونا نمبر تین حج کے باطنی آداب کا علم ہونا نمبر تین حج سے متعلق باطنی آداب کا علم ہونا نمبر چار ہر ہر مقام کی فضیلت اور تاریخی پس منظر کا علم ہونا نمبر چار بتائے گا نمبر چار کیا ہے ہاتھ ہاتھ کھڑا کر کے جی ہر مقام کی حاضری کا علم کی فضیلت کہ خانہ کعبہ ہے اس کے چار کونے ہیں اس کونے کی کیا فضیلت ہے جب آپ یہ فضیلت لے کر اس کونے میں جائیں گے تو آپ کی عبادت کے خوشوخصو کا عالم ہی کچھ اور ہوگا اس کی تفصیل کرتا ہوں بعد میں نمبر پانچ ہر ہر مقام اور موقع پر پڑھی جانے والی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہر ہر مقام اور رکن پر پڑھی جانے والی دعاؤں کا اہتمام کرنا نمبر چھ منافع حج نفع کی جمع ہے منافع منافع حج کا علم ہونا نمبر سات جو زائرین اپنے اپنے شیڈول کے مطابق مقت المکرمہ اور مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں انہیں اس بات کی آگاہی ہونا کہ یہاں نمازیں کثر پڑھنی ہیں یا پوری پڑھنی ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اس بارے میں غفلت کا غفلت کی مرتکب ہوتی ہے تو کتنے نکات کے جناب یہ آواز نہیں اریات ساتھ نکات ہو گئے پہلا نقطہ کون سا ہے حج اور اس کے متعلقات یعنی حج جو ہے وہ کسی ایک رکن کا نام نہیں ہے اگرچہ اس کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اس کے مناسب میں کافی ڈیٹیل اور تفصیل ہے اور ہر ہر منصب کی علیحدہ سے تفصیل ہے ہر ہر منصب کے لوازمات ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی طواف کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ جناب باوضو ہو بے وضو طواف نہیں ہوگا صحیح کے سات سات پھیرے ہیں کم از کم چار پھیرے ہوں جبھی صحیح کہلائے گی قربانی کی اپنی شرائط رمی کی اپنی شرائط مزدلفہ کا ایک خاص وقت ہے اسی وقت میں مزدلفہ میں رکے تو وہ مزدلفہ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا تو پہلا نقطہ ہے حج اور اس کے جو بھی متعلقات ہیں جنہیں مناسب حج کہا جاتا ہے اس کے فرائض اور واجبات کا علم ہونا یہ اس کو سمجھے سب سے پہلی کڑی ہے اب اس کی کچھ تفصیل میں کرتا ہوں اگر آپ حضرات کے پاس کاغذ قلم ہوتے تو زیادہ فائدہ تھا لکھیے بھائی اس پہلے نقطے کی ڈیٹیل ہے اس یہ پہلا نقطہ یہ سمجھیے بنیاد ہے بنیاد اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو گناہ نہیں ملے گا اگر آپ کو باتمی ایسے باطنی ادا جو مستحبات کے درجے میں وہ یاد نہیں ہے تو گناہ نہیں ملے گا اگر آپ کے فرائض رہ گئے آپ کے واجبات رہ گئے تو پھر آپ کوتا کے مرتکب ہوں گے آپ کی عبادت مکمل تصور نہیں کی جائے گی آپ کو دم دینے ہوں گے کفارے دینے ہوں گے اور ممکن ہے بہت ساری صورتوں میں آپ گناہ گار بھی ہوں تو آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں ہماری عبادتیں درست طور پر ادا ہوں ہمارے تمام مناسک درست طور پر ادا ہوں تو میں سات باتیں مزید عرض کرتا ہوں پہلے نقطے کے تحت دیکھیے نمبر ایک تربیتی اجتماع ہے کوئی عام بیان نہیں ہے تو مجھے سوال جواب کرنے میں کوئی مطلب دقت نہیں ہے کون کون سامیں لکھ رہا ہے ماشاءاللہ ما چل لکھئے نمبر ایک یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کی اقسام کتنی ہیں رات بھی میرے سنت مدنی مذاکرے میں بیان فرما رہے تھے وہ جو ایک کلام چلا تھا کہ جناب جب نیت کرنی ہے تو حج کی نیت کرنی ہے عمرے کی نیت کرنی ہے یہاں سے جاتے ہوئے تو نمبر ایک یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کی اقسام کتنی ہے نمبر دو حج کا آغاز اور ابتدا حج کے آغاز اور ابتدا کا طریقہ کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے حج کے آغاز اور ابتدا کا طریقہ کیا ہے نمبر تین احرام کی پابندیاں کیا ہیں احرام کی آواز نہیں آ رہی پابندیاں کیا ہیں نمبر چار عمرہ کیسے ہوتا ہے اس کے ارکان کیا ہیں اور عمرہ ختم کیسے ہوتا ہے عمرہ شروع کرنے کے بعد ختم کرنا بھی ضروری ہے پورا ہو گیا آپ نے صحیح بھی کر لی اب یہ نہیں کہ گھر آ کر لباس تبدیل کر دیا ہے اور آرام سے گھوم پھر رہے ہیں نہیں اب حلق یا قصر کا مرحلہ بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں غفت کے مرتکب ہو جاتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں نمبر پانچ ایام حج کون کون سے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے اشہر حج یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ہے ایام حج آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ جو تاریخیں ہیں یہ کہلاتی ہیں ایام حج تو ایام حج کون سے ہیں اور آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور ان ایام میں کون کون سے ارکان ادا کرنے ہیں نمبر چھ حج کے فرائض اور واجبات کیا ہیں جس نقطے کے تحت ہم سارے تفصیل سن رہے ہیں وہ تھا یہی حج اور اس کے متعلقات کا علم نمبر سات حج یا عمرہ کے غلطیوں میں, میں کفارے اور جنایات کیا ہوتے ہیں حج اور عمرہ کی غلطیوں میں کفارے اور جنایات کیا ہوتے ہیں جناب یہ کتنے نک... نکات ہو گئے سات پہلا نقطہ کیا ہے اج <سؤال> <سؤال> کی اقسام کتنی ہیں دوسرا نقطہ صحیح نمبر تین ایرام کی پابندیاں کیا ہیں نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ ماشاء اللہ اور نمبر سات پہلا پوائنٹ حج کی اقسام دیکھیں حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج تمتو اور حج کران یعنی ان تینوں یہ جو تینوں قسمیں ہیں رفیق الحرمین میں بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں حج تمتو یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام مانا جاتا ہے وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں ارام کھول دیتے ہیں پھر جب ایام حج شروع ہوتے ہیں آٹھویں تاریخ کو دوبارہ سے حج کا احرام مانتے ہیں پہلے عمرہ پھر احرام کھول دیا اور پھر دوبارہ احرام ماندا حج کا یہ ہے حج سمتو اس کے حکام الگ ہیں اس کے بعد حج کی ران جس میں حج اور جس میں عمرہ تو ہوتا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا جو لوگ آخری تاریخوں میں جا رہے ہوتے ہیں یا پہلے چلے گئے پھر دوبارہ مدینہ منورہ چلے گئے وہاں سے آ رہے ہیں آخری دنوں میں تو وہی چاہتے ہیں ہم کان کر لیں کران کر سکتے ہیں احرام بند کر آئیں نکات سے عمرہ کریں عمرہ کرنے کے بعد احرام میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے آٹھ تاریخ کو اس کے بعد ہے تیسری قسم حجی افراد حجی افراد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہوتا اور جو ہل کے اندر رہتے ہیں یوں سمجھیں آپ کہ جگہ کے اعتبار سے تین قسم کی جگہ ہیں کتنے قسم کی جگہ ہیں ایک ہے آفاق ہم سب آفاقی ہیں ہم میکات سے باہر رہتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو میکات کے اندر رہتے ہیں لیکن حرم سے باہر رہتے ہیں حرم بیس پچیس کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے چوڑا پھیلا ہوا حرم سے جو باہر ہیں مکاس کے اندر ہیں انہیں ہلے کہتے ہیں اور جو حرم کے رہتے ہیں این حرم کے اندر رہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے انہیں حرمے ہی کہتے ہیں تو جو مکاس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف حجے حساب کر سکتے ہیں انہیں حج تمتو کرنا جائز نہیں حج کران کرنا جائز نہیں آپ نے سنا کہ حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا تو جو لوگ حج افراد کریں گے وہ عمرہ نہیں کر سکتے اب جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں جدہ میں رہتے ہیں مکات کے اندر اندر رہتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شوال کے مہینے میں عید منانے جاتی ہے مکہ مکرمہ میں کہ مدینہ منورہ جائے گی پھر مکہ آئے گی اور بڑے اہتمام سے آ کر عمرہ کر لے گی حالانکہ جو اس سال حج کرنے کا ارادہ کرے مکات کے اندر رہنے والوں میں سے ان کے لیے عمرہ کرنا جائز نہیں تھا تو چونکہ حج کی قسمیں کتنی ہیں ان قسموں کے احکام کیا ہیں اس کی معلومات ہی نہیں ہوتی تو بندہ غلطیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے کوتاہیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے یہاں سے کچھ جا رہا ہے اب اس نے حج کی نیت سے ایران باندھنا ہے عمرے کی نیت سے باندھنا ہے یہ وہ اسی وقت کرے گا جب اسے پتا ہوگا کہ یہ حج سمتو ہے میرا اس میں عمرہ الگ ہوتا ہے پھر حج کا ارام بان جا کر باندھنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دقتیں آ جاتی ہیں دشواری آ جاتی ہیں اس مثال کے طور پر آخری کے یام ہے اور تین چار دن رہتے ہیں حج پر خواتین ساتھ ہیں شہری مجبوری آ گئی اب کیا کریں جناب حجتمتوں کریں گے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو خواتین اسے موقع پر اجاق کر لیں تو ان اقسام کو جاننے سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے فرائض اور واجبات کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے اور کہیں کسی پیچیدگی کا شکار ہو رہا ہو تو اس کے لیے آسانیاں بھی ہیں جب تک ان اقسام کے بارے میں علم نہیں ہوگا ان آسانیوں اور رخصتوں پر ہم عمل بھی نہیں کر پائیں گے اور دقتوں کا شکار رہیں گے تو علم ہمیشہ گناؤں سے بھی بچاتا ہے اور علم جو ہے عبادت کی تکمیل بھی کرتا ہے اور علم جو ہے عبادت کو آسان بھی کرتا ہے تو علم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے دوسرا نقطہ حج کا آغاز اور حج حج کا آغاز کیسے کرنا ہے اب جو حج افراد کے لیے جا رہا ہوگا وہ عمرے سے آغاز کرے گا تمکت سے جا رہا ہوگا وہ حج اور عمرے کی نیت اخراط کرتے ہوئے ایرام باندھے گا افراد والا افراد کی نیت سے ایرام باندھے گا اس کے بعد پھر اس نے نیت کہاں کرنی ہے کیسے کرنی ہے نیت میں کیا کہنا ہے نیت کی کیا شرائط ہیں ارام میں کب بندہ داخل ہو جاتا ہے کب داخل نہیں ہوتا یہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہے جب تک آپ اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے اس کے مسائل نہیں سیکھیں گے دشواریوں کا شکار رہیں گے تیسری جو چیز ہے وہ ہے احرام کی پابندیاں کیا ہیں یوں سمجھیے کہ حج کے اندر پچاس سے ساٹھ فیصد جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ احرام کی پابندیاں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا جو پابندیاں ہیں وہ بندہ کر نہیں پاتا حج کے اندر پچاس سے ساٹھ فیصد غلطیوں کا تناسب جو ہے اس کا تعلق احرام کی پابندیوں سے ہے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں بے ساختہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عدم توجہ یا عدم علم کے باعث ہوتی ہے تو یہ ذہن بنائیے کہ احرام کے اندر کیا چیزیں سیکھنا ضروری ہیں یہ ہم سیکھیں گے یہ سمجھیے کہ چھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حج کی پابندیوں سے ہے ان کی پوری ڈیٹیل ہے جو آپ مدنی مذاکروں میں سنیں گے جو آپ رفیق الحرمین میں پڑھیں گے بارش کے چھٹے حصے میں پڑھیں گے چھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حج کی احرام کی پابندیوں سے ہے نمبر ایک خوشبو نمبر ایک خوشبو. یہ کیا ہے جناب کس سے تعلق ہے اس کا احرام کی پابندیوں سے یہ سمجھے خوشبو اور احرام یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ اور پانی احرام میں آنے کے بعد خوشبو سے بچنا ہے خوشبو چاہے لکوڈ صورت میں ہو اطر یا پرفیوم کی صورت میں ہو خواہچی کی صورت میں ہو خوشبو لگانے خوشبو کھانے خوشبو سونگنے اور خوشبو مس کرنے کے بہت سارے سے کہ مسائل ہیں ان سب کی تفصیلات جاننا آپ کے لیے ضروری ہے نمبر دو احرام کی پابندیوں میں سے جو پابندیاں ہیں اس, اس کا دوسرا پہلو اور دوسری خاص بات ہے سلا ہوا لباس یعنی احرام جو ہے وہ جب بندہ احرام میں آتا ہے تو دو چادریں باندھ لیتا ہے یاد رکھیے چادریں پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب تک جہاد جو ہے وہ فلائی نہ کر جائے نیت نہ کی جائے تو جب تک نیت نہیں کریں گے تو ہم احرام میں نہیں آئے حالانکہ ہم نے دو چادریں پہنی ہوئی ہیں دو چادریں احرام کے لوازمات میں سے ایک لزوم ہے ایک پابندی کا نام ہے بے بغیر سلا لباس پہننا ایک پابندی ہے احرام تو شروع ہوتا ہے نیت اور تلبیہ کہنے کے ساتھ تو بے سلا لباس پہننا احرام کی ایک اہم پابندی ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے اسی طریقے سے نہ تو شلوار پہنی جائے گی نہ بنیان پہنی جائے گی نہ انڈر ویئر پہنا جائے گا نہ قمیض پہنی جائے گی کوئی بھی سلی ہوئی چیز نہیں پہنی جائے گی جس چیز کا تعلق پہننے سے ہوتا ہے اس سے بچنا ہے اس کا تعلق... یہ ہے احرام کی دوسری پابندی اب کسی نے عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کیا کثر نہیں کیا وہ مسلسل احرام میں ہے اگر وہ گھر آ کر لباس پہن لے گا تو اس پر جنایات لازم ہو جائیں گی کفارے لازم ہو جائیں گے تو احرام سے باہر نکلنے کے بعد سلاوا لباس پہننا ہے نمبر تین <coughs> تیسری پابندی مرد کے لیے منہ سر منہ سر ہیڈ اور پاؤں کا ابرا ہوا حصہ نہ چھپانا یعنی منہ کھلا رکھنا ضروری ہے سر کھلا رکھنا ضروری ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں کہتے ہیں جی نماز سر ہمارا ننگا ہے لو جی چادر پہن لیں کوئی ٹوپے پہن لیتا ہے نہیں احرام میں سر مرد کے لیے برہنا رکھنا ضروری ہے سر ننگا رکھنا ضروری ہے چہرہ نہیں چھپا سکتا پاؤں کا جو ابرا ہوا حصہ ہے وہ نہیں چھپا سکتا اسی طریقے سے اسلامی بہن بھی احرام میں اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی نمبر چار بال ٹوٹنے بال ٹوٹنے کے مسائل بال خود ٹوٹ جائیں وضو کر رہے تھے ٹوٹ گئے یا خود نوچے دونوں پر جو ہے جنایات اور کفارے لازم ہوتے ہیں نمبر پانچ ناخن تراشنے کے مسائل ناخن نہیں تراش سکتے حرام میں نمبر چھ بوسوں کنار اور بیوی سے صحبت کرنے کے مسائل معاملات جو سمجھیے یہ جی چھ سے پہلو ہیں مختلف کہ جو احرام کی بنیادی پابندیاں ہیں ان چھ کے چھ کے الگ الگ مسائل ہیں تفصیل ہیں ایک بار ٹوٹ گیا کیا حکم دو ٹوٹ گئے کیا حکم تین ٹوٹ گئے کیا حکم لباس پہنا اتنی دیر پہنا کیا حکم خوشبو لگ گئی تھوڑی لگی یہ حکم زیادہ لگی یہ حکم تو احرام کی سارے پابندیاں اس کے گرد گھومتی ہیں اس کے بعد عمرہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کی ارکان کیا ہیں جب آپ حج تمتو کریں گے حج کران کریں گے تو عمرہ اس کا ایک اہم جز ہے اس کے علاوہ بھی آپ جب حج سے حج سے پہلے بھی عمریں کر سکتے ہیں اور حج کے بعد بھی عمرے کیے جا سکتے ہیں تو آپ عمرے کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے عمرہ کیسے ہوتا ہے اس میں طواف ہے ایک رکن ایک رکن صحیح ہے طواف کے کیا لوازمات ہیں صحیح کے کیا لوازمات ہیں تو یہ ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے مناسک حج میں سے ایک منصب ہے اس کے بعد ایام حج ایام حج کیا ہے اس کا سمجھنا بےحد ضروری ہے جو مسائل سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں مذاکرے میں یا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہے تو اس کو ذرا بڑی شارٹ چار پانچ جملوں کے اندر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں اس سے یہ کہ سمجھنا آسان ہو جائے گا لکھیے نمبر ایک آٹھ سے لے کر بارہ تک کے جو ایام ہیں یہ ایام حج ہیں آٹھ سے لے کر بارہ تک کے جو ایام ہیں یہ کی کیا ہیں ایام حج ہیں اب آٹھ کی مصروفیت لکھئے گی آٹھ کو کیا کرنا ہوگا آٹھ ذیل حجا کی زہر سے لے کر نو کی فجر تک منا میں قیام کرنا ہے اور یہ زہر سے فجر تک کی نمازیں منا میں پڑھنی ہیں سمجھ آ رہا ہے جناب آٹھ ذیل حجا کی زہر سے لے کر زہر وہاں پڑھنی ہے اور نو کی فجر وہاں پڑھنی ہے یہ ہے آٹھ اور نو کی رات کا شیڈیول آٹھ اور نو کی رات کو آپ نے کیا کرنا ہے فجر پڑھنے کے بعد آپ نے روانہ ہو جانا ہے عرفات کے لیے اب کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے کیا احتیاطیں کرنی ہیں کہاں کیا مشکلات آتی ہیں یہ آپ بعد میں ایک بیان ہوگا اس میں مغلیہ کے دعوت سامنے سے تفصیل سے سنیں گے یہ اس وقت آپ کا ایک جس میں پہلا بیان ہے اور ایک خلاصہ اور ایک جائزہ لے رہے ہیں ہم کہ کہاں کہاں مشکلات آتی ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے اور ان کو اس نشست کے اندر اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایام ہوں گے اس میں ان چیزوں کی تکمیل ہم نے کرنی ہے اب ہم چلے گئے عرفات کی طرف عرفات کو آپ آٹھ بجے پہنچ جائیں نو بجے پہنچ جائیں دس بجے پہنچ جائیں لیکن یہ سمجھے آپ کہ آپ نے زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے عرفات سے پہنچنا ہے اور نو ذیل حجا کو حج نو کو ہوتا ہے حج کا جو حج کے دو ہی بڑے رکن ہیں ایک وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے اور ایک ہے طواف زیارت جو احرام کی حالت میں نو ضلعجا کو زہر کے بعد سے مغرب تک ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں پہنچ گیا وہ حاجی ہو گیا اور مغرب پڑھ کر وہاں سے نکلنا ہے یہ ہے نو تاریخ کا شیڈیول زہر سے پہلے عرفات میں پہنچے اور مغرب پڑھ کر نکلیں گے مغرب سے پہلے نہیں نکلیں گے اذانے مغرب ہو جائیں گی پھر نکلیں گے وہاں سے مغرب نہیں پڑھنی وہاں پر معاف کیجیے گا لیکن مغرب کے وقت کے بعد نکلیں گے غروب سورج غروب ہونے کے بعد نکلیں گے مغرب تو کرنی پڑنی وہاں پر جزا جزاک یعنی سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے نویں تاریخ پوری ہوگی جناب اب دسویں تاریخ شروع ہوگی दस्य لگ... دسویں شب لگ گئی اب پوری دسویں شب کے اندر آپ کے پاس ایک ہی کام ہے وہ ہے سب سے پہلے تو آپ واپس آئیں گے مضطلفہ کی طرف اور مضطلفہ پہ, پہ پہنچ کر مزدلفہ میں قیام کرنا ہے اب کوئی رات کو دس بجے مضطلفہ میں پہ پہنچ جائے گا کوئی بارہ بجے پہنچ جائے گا کوئی ایک بجے کوئی دو کوئی تین لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مضطلفہ کا وقوف ہے کتنا یہ سمجھیے فجر کی نماز کا جتنا وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہ جو ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹے بنتے ہیں یہ وقت اصل مضلفہ کے وقوف کا وقت ہے اس وقت کے اندر آپ اگر مضطلفہ میں پائے گئے ایک لمحے کے لیے بھی تو وقوف مضلفہ ہوا ورنہ وقوف مضلفہ نہیں ہوگا آپ رات کو دو ڈھائی بجے آئے اور چلے گئے واپس وقوف مضلفہ آپ کا نہیں ہوا یہ تھا آپ کا نویں شب کا شیڈیول کتنی چیزیں ہو گئیں جی دسویں شب پوری ہو گئی چیزیں کتنی ہوئی آپ نہیں لکھ رہے ہیں چار چلے مان لیتے ہیں اگلی چیز اب دسواں دن نکل آیا ہے دس دلجا کا مبارک دن نکل آیا ہے اور وہ جو سورج نکلتا ہے اس کے نظارے اور ہوتے ہیں وہ بھینی بھینی ہوائیں ہوتی ہیں وہ ایک پرکے فضائے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے اب جو ہے وہ آپ نے رمی کرنی ہے آج کے شب میں رمی کر آج کے دن میں رمی کرنی ہے پہلے وقت میں کر لیں تھوڑی دیر بات کر لیں آج کے دن دن میں رمی کرنی ہے رمی سے جو فارغ ہو گیا وہ قربانی کرے گا اور قربانی کے بعد حلق کرے گا پہلے رمی ہوگی پھر قربانی ہوگی پھر حلق ہوگا یہ تینوں چیزوں کی ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے دسویں کے دن میں کرنی ہے تینوں کا جو وقت ہے تینوں کی جو ترتیب ہے یہ برقرار رکھنی ہے ہاں رمی کر لی قربانی نہیں ہو پا رہی اگلا دن آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے بارہواں دن آ گیا بارہ گیارہ بارہ ان دنوں کے اندر اندر آپ نے اگر قربانی اور حلق کیا تو بھی ٹھیک ہے بسا اوقات لیٹ ہو جاتا ہے جانوروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو یہ دس دس کا شیڈول میں ایس کر رہا ہوں رمی کرنے کے بعد جو تین چیزیں ہیں نمبر ایک قربانی پھر حلق آپ نے قربانی اور حلق آج کر لیا تو فبیہا و نا اگلے دن بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان چیزوں سے فارغ ہو گئے اب آپ تواف زیارت کریں آج تو زیارت کر لیں گیارہ کو کر لیں بارہ کو کر لیں اس میں رخصت ہے یہ سا, تھے آپ کے ایام حج کا شیڈیول ٹھیک ہے جناب ایام حج کیا ہے آٹھ کا بارہ کا شیڈیول کیا ہے یہ یہ سمجھے نوٹس اور ہنٹس سے اس کی تفصیل تو آپ کتابوں میں پڑھیں گے اس کے بعد حج کے فرائض اور واجبات یہ <تصفح> سمجھیں آپ حج کے بنیادی فرائض تو دو ہی ہیں رکن اعظم ہے وقوف عرفہ اور اس کے بعد ہے تواف زیارت لیکن احرام میں ہونا شرط ہے ترتیب برقرار رکھنا شرط ہے کہ پہلے وقوف عرفہ ہوگا پھر جو ہے وہ تواف زیارت کریں گے اسی طریقے سے نیت شرط ہے کہ ایر... کسی نے ایرام ہی نہیں باندھا عرقوں میں پہنچ گیا تو اس نے تو نیت کی ہی نہیں تو اور جو واجبات ہیں حج کے وہ بڑے ہی ان کی تفصیل ہے حج کے جو واجبات ہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی رمی کے لوازمات بھی قربانی کے لوازمات بھی صحیح کے لوازمات بھی طواف زیارت کے لوازمات بھی وقوف ایرف... آ... مضلفہ کا وقت بھی وقوف عرفات کا وقت بھی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مغرب کے بعد کسی نے وقوف کیا تو حجی تو وہ بھی ہو جائے گا لیکن اس کے اس نے ایک واجب کا طرف کیا واجب یہ تھا کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے وہ عرفات کے میدان میں موجود ہوتا تو ان تمام مناسب کو ملا کر حج کے واجبات مقرر کیے گئے ہیں اور یہ بہار شریعت میں 28 کے قریب حج کے واجبات تحریر ہیں ان سب کو آپ سیکھیے اس کے بعد جو ساتویں چیز ہے وہ ہے حج یا عمرے میں غلطیوں کے کفارے اور جنایات دیکھیے میں نے ارض کیا کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں پچاس سے ساٹھ فیصد جو غلطیاں ہیں وہ تو ان میں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پھر کفارے لازم ہوتے ہیں کچھ کفاروں پر صدقہ ہو دینا ہوتا ہے کچھ کفاروں پر روزہ رکھنا ہوتا ہے کچھ کفاروں پر دم دیا جاتا ہے یعنی بکرا ذبح کیا جاتا ہے کچھ کفاروں پر بدھنا یعنی پوری گائیں ضبا کی جاتی ہے تو یہ پوری ایک ڈیٹیل ہوتی ہے یہ تھی ہماری پہلی چیز حج اور اس کے متعلقات کا علم ہونا ضروری ہے حج اور اس کے متعلقات کا علم ہونا ضروری ہے یہ علم ہمیں گناوں سے بچائے گا اور ہماری عبادت کو تکمیل تک پہنچائے گا یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو آج کے اس پورے بیان کا سب سے اہم پوائنٹ ہے اب دوسرا نقطہ سنتوں اور آداب کا علم ہونا آپ رفیق الرمے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اگر لبیک کہنی ہے تو اس کی کیا سنتیں ہیں سال پر چڑھائے کے وقت جب بھی چڑھائے پر چڑھیں لبے کہیں نیچے اترنے لگے لبے کہیں کس کس مواقع پر لبے کی، کہ جائے گی اس کی الگ سنتیں ہیں پھر طواف کے اندر ساتھ پھیرے تو ایک بنیاد ہے لیکن مزید کیا کیا اس کی سنتیں ہیں صحیح کے اندر ساتھ چکر لگانا تو بنیاد ہے لیکن اس کی مزید کیا سنتیں ہیں تو عبادت کی جو مزید تکمیل ہونی ہے وہ سنتوں اور اداب پر عمل کرنے سے ہونی ہے اور اسے بھی سیکھنا ضروری ہے اس کے بعد ہے باطنی نیت باتنی آداب تیسرا جو نقطہ ہے اس شروع کے سات پوائنٹ میں سے باطنی آداب کا سیکھنا دیکھیے جب تک آپ باطنی آداب کو نہیں سیکھیں گے آپ کی نیت مستر نہیں ہوگی آپ کو خوشی اور خوشو نہیں ہوگا آپ کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی بہت ساری ڈیٹیل میرے پاس لکھی ہوئی تھی لیکن وقت بڑا کم رہ گیا ہے کتنی چیزیں ہوگی جناب تین چیزیں ہو گئیں مرکزی چیزوں میں سے چوتھی چیز ہے ہر مقام کی فضیلت کا علم ہونا مثال کے طور پر آپ مزدلفہ میں پہنچے ہیں اس کے وقوف کی فضیلت کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے آپ نے پڑی ہوئی ہے تو پھر جو آپ کا وقوف کے اندر خوشی اور خزو ہوگا اس کا ایک عالمی نرالہ ہوگا بہت سارے لوگ مزدلفہ میں دو منٹ ٹھہر کر آ جاتے ہیں دعائیں ہی نہیں مانگتے وہاں کی جو دعا ہے اللہ اکبر عرفات کے بعد وہاں کی دعا سے زیادہ مقبول ہوتی ہے پھر آپ زمزم کی کیا فضیل پینے کی کیا فضیلت ہے کیا دعا مانگنی ہے پھر جناب کن کن مواقع کا کیا پس منظر ہے یہ سب آپ پڑھیں گے تو پھر عبادت میں خوشو ہوگا خزو ہوگا یہ سمجھے آپ ایک ہیرہ پڑا ہوا ہے مٹی میں لوٹ پلوٹ مٹی لگی ہوئی ہے ایک عام آدمی گزرا اس... اسے پتا ہی نہیں چلے گا اس کی کیا قدر و قیمت ہے ایک جوہری گزرے گا اس کی آنکھ پہچان لے گی کہ کتنی کیم... کتنا قیمتی پتھر ہے تو وہاں عظمت ہی عظمت ہے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں وہاں برکتیں ہی برکتے ہیں صرف پہچاننے والا ہو خیال کرنے والا ہو اور پانے والا ہو کوئی تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پانے میں ہماری مدد کریں گی پھر یہ ہے کہ منافع حج قرآن مجید فکار حمید کی ایک آیت ہے یشو منافع لہم کہ جو لوگ وہاں جائیں تو وہاں کے نفع وہاں کے منافع حاصل کریں وہاں کے منافع کیا ہے وہاں جا کر خوب ذکر ازکار کریں منافع کے حج کے علاوہ خوب عبادتیں کریں یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے علماء سے ملاقات کو بیان کیا گیا کہ حج کے منافع میں سے ایک نفع ہے اولیا کی زیارت یہ وہاں کے منافع میں سے ایک نفع ہے اسی طریقے سے ہر ہر مقام کی ایک دعا ہے جیسے شب عرفہ ہے شب ارفا بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے بعض علماء اسے لیلہت القدر کے برابر قرار دیتے ہیں اس کی ایک اپنی دعا ہے پڑے جانے کی ملتظم کی ایک الگ دعا ہے صحیح کی ایک الگ دعا ہے طواف کے فیروں کی الگ دعائیں ہیں یہ دعائیں پڑھیں گے تو مزید جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوں گی پھر وہاں نمازیں کیسے پڑھنی ہے قصر کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی تو یہ سمجھے آج کے اس بیان میں ہم نے مختصر سا جائزہ لیا ہے کہ حج کے مسائل سیکھنا کیوں ضروری ہے ہم نے یہ غور و فکر کیا ہے صرف اور اب جب تربیتی اجتماع کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا ایک ایک موضوع پر بیانات ہوں گے مراحل ہوں گے تو امید ہے آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی اور آج ایک ریشو کم تھا لکھنے والوں کا آئندہ جو یہ ریشو بڑھے گا اللہ تبارک وطالیہ ہم سب کو بار بار یہ مبارک سب نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا سننا اور یہ جمع ہونا قبول فرمائے آمین بجال نبی المین صلی اللہ علیہ وسلم